فضر صاحب ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ قرآن پاک میں ایک فرماتا ہے ایک آیت مبارکہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو حضر صاحب اس کا کیا معصوم ہے براہ کرم اس پر روشنی فرما دیں جزاک اللہ خیر جی بدر کامل بھائی نے مختلف تحقیر اس آیت کریمہ کے ماتہ درج کی اللہ کی رسی اللہ کی توحید ہے اللہ کی کتاب قرآن ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے یا آقا کے صحابہ اور ان کا راستہ ہے یا آہل سنت و جماعت تو یہ صحیح تفصیر جو ہیں یہ آتی ہیں مختلف حضرات مفسرین سے کسی نے اللہ کی رسی ہے اور اب کی توحید کو قرار دیا کسی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو قرار دیا کسی نے کو, اور کسی نے صحابہ اور ان کی جماعت کو اور کسی نے اہل سنت و جماعت کو سبھی ٹھیک ہیں یہ سبھی ایک ہی اکی اکی اکی اکی اکی راستہ ہے اسی لیے اس کو اللہ ہی کی رفید کہا گیا